اچھا جی سورت نو ختم ہوئی آگے سورت جن ہے اللہ اللہ رابط سور بو دلیل نکلیا نو علیہ السلام کے بعد دلیل نکلیا خلاصہ دلیل نکلیا جنا واحج کے مضامین اربا پر مل فی ذات اللہ میرے عزیز پہلے پڑھ چکے ہو وہ سرف نہ علے کا نہ پرمنل جن نے آستہ کہ ملک شام کا علاقہ تھا نصیبی وہاں سے جن آئے تھے یا نہیں جردش کرتے کرتے کرتے دیکھے بھائی دنیا کے اندر کیا حال پیدا ہو گیا ہے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 بعد میں انہوں نے تبلیغ کی تقریباً تین سو جنوں کو لے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں حضور سے بیان ہوئے اور حضور نے ان کو تبلیغ کی سمجھایا وہی حال ہے جی دیکھو جی دلیل نکل یا جنا آپ فرما دیجیے تھی کی گرف میرے اس بات کی کہ انا حسن فرمینا جن کہ انہو کے پاس لکھ لو واہ کا مضمون اوا کیا واہج کے چار مضمون آئے ہیں انہو حسام سے واہج کا مضمون اول ہے اس کو ذہن میں رکھنا کہ آگے اشکال آئے گا آپ فرما دیجیے کہ واحد کی یہ طرح میرے اس بات کی تاکہ شان یہ ہے کہ سنی جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا پاکلو لے تبلیغ جنا پس کہا انہوں نے اپنی قوم اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی او جن جو نصیبین والے تھے انا سمے نہ قرآن اجبا ان سمے نہ اوپر حاشا لکھو تفسیر اقوال جناد جو کہ تیرہ ہیں تفسیر اقوال جنا جو کہ تیرہ ہیں کہ نمبردار آئیں گے اقوال جنا تیرہ پکالو انا سمی قول نمبر نمبرے انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بے شک سننا ہے ہم نے قرآن عجیب قرآن عجیب سنا تو اب دیکھو جنو کے اس تبلیغ میں صداقت قرآن کا مضمون پایا گیا یا نہیں جی ہاں سب مضمون بیان کریں گے صداقت قرآن بھی توحید بھی رشالت بھی تو قرآن عجب ان کے اندر یہ مضمون ہے صداقت قرآن کا ان کی تبری بے شک ہم نے سنا قرآن جی یا دلا روش جو کہ رہنمائی کرتا ہے طرف ہدایت کے بس ایمان لے ہے ہم ساتھ اس کے والا نوشرے کا بے رب یہ کون سا مضمون ہے جی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 یہ کتنے نمبر تھا یہ جی کال دو بال کان یقل صفی ہونا یہ جی قول نمبر تین اور تحقیق شان یہ ہے کہ تھا کہتا تھا بے وقوف ہمارا اوپر اللہ تعالی کے زید باپ یہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے جنوں میں سے بے وقوف خدا کے کیا کہتے تھے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 اور بے شک ہم نے خیال کیا تھا کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اوپر اللہ کے جھوٹ کو اس لیے ہم نے ان کی تقلید کر لی مشرقی ون نہ کان ارجال ملال <مِنَالْإِنس> ان یہ کال نمبر کتنی دی؟ پانچ. پانچ تھی پانچ پانچویں چیز یہ تھی وہ کہنے لگے کہ ہمارے جنوں کا دماغ خراب کر دیا تھا انسانوں نے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 جنو کا سردار ہم تیری پناہ کے اندر آ گئے ہیں تو خیال کرنا تیری قوم کے شریف جن جو ہے ہمیں چھیڑے نہیں تیری پناہ ہم حاصل کرتے ہیں اب انسانوں نے جب جنو کے سردار کو کہا تیری پناہ حاصل کرتے ہیں تو جنو کا دماغ خراب ہوا یا نہیں دیکھو انسان بھی ہماری پناہ حاصل کرتے ہیں اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بند بیٹھے لوگوں میں نظر آئی جب کنویں جب آئی جب دیکھا کہ لوگ کی عادت ہے ماتھا رکھنے کی لوگ بھی معبود بن بیٹھے ہمارے پاؤں پہ ماتھا رکھیں سر جی کا کریں دیکھیے وان نہ ہو کانا کال نمبر پانچ ہے نا تاکہ ایشان یہ ہے کہ تھے چند مرد انسانوں میں سے وہ پناہ پکڑتے تھے سات چاند مرد جنو سے پرزادہ کبا رہا کا ان انسانوں نے جنوں کی بددماگی کو بڑھا دیا راہ کام نے بد دماغی ان انسانوں نے جنوں کی گبڑائی بد دماغی بڑھا دی ون نوم زنو یہ کال نمبر کتنی ہے جی چھ یہ مضمون ہے باس کا قیامت کا مضمون باس بعد الموت یہ تبلیغ جن کین کے اندر کر رہے ہیں اپنے جنوں میں اور جنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے بدتما نہیں بننا اور بات یہ ہے کہ انسان بھی باس کے منکر تھے جیسے تم میں بعض لوگ باس کے کی کیا ہیں منکر ہیں باس بادل بہت نوم سن لو اور بے شک انسان نے گمان کیا تھا جیسے گمان کرتے ہو تم وہ جنو یہ کہ ہر گل نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کوئی من کرتے باس سے تم بھی وانا نمسن سما یہ کال نمبر کتنی ہے جی جی سات ہے سات اور بے شک ہم نے ٹولا آسمان کو پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے کیا باتیں سنتے تھے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے سمجھے اب جو ہم گئے نا آسمان پہ ہم نے کہا ٹٹولے کوئی باتیں سنے کے اس کی پرش وہ بمباری شروع ہوگی چاروں طرف سے شولے لے شولہ لگے پیچھا کی ہمارا فرشتوں بگا کیا ہم نیچے آ گئے اور بے شک ہمیں ٹٹول آسمانوں کو پس پایا ان کو وہ تو پور تھے چوکی داروں سے آر سن سنگیردن چوکی دار ساتھ تھے فرشتے بس شو بس تھے وانا کن خود مینہ نمبر نہ کو میں نہا نمبر ہم پہلے جاتے تھے آسمان پہ ٹھکانے بنے ہوئے تھے یہ فضا میں بھی بیٹھ جاتے ہیں جن آئے تو دکان ٹھکانے تھے ہمارے کیا سننے کے قول نمبر آٹھ اور بے شک تھے ہم بیٹھتے تھے میں نہا بقاعدہ آسمانوں کی فضا سے ٹھکانوں میں سننے کی خات ہے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 کہ یہ مانے گے ان کو بحث کا مالک بناؤں گا وانا مینا سال ہو جی اتنی دس اور کہنے لگے وہ میاں اب ایمان لے آؤ اب سے بھی پہل ہے ہم بعض لوگ نیکتے وہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ تھے یہ یہودی تھے تیج اور بعض کیا تھے مشرق بے ایمان تھے اب نیک بنو پہلے بھی تھے لیگ کے بد بھی تھے اور بے شک ہم میں سے لی تھے پہلے آ اور ہم میں سے بد بھی تھے ان کرائے کر ہم مختلف طریقوں پہ تھے باننا زنن کال کتنا اور بے شک ہم نے گمان کیا کہ ہر نہیں ہرا سکیں گے ہم اللہ کو زمین میں بھاگ کے اور ہر نہیں ہرا سکیں گے غیر زمین میں پاگ کے ادھر ہارا پا کے نیچے گلو غیر زمین بانا لمبا سوے نہ خودا یہ قول نمبر کتنی جی بارہ اور بے شک ہے جب سنا ہدایت کو قرآن کو ایمان لے ہم ساتھ اس کے پموں میں رب گئی ترحیب ایمان پاک ایمان لائے گا اپنے رب کے ساتھ نہ ڈرے گا کمی سے نہ زیادتی سے پورا اس کو سوال ملے گا ان منلر مسلم قول نمبر کتنی جی تیرہ آخری قول پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ ان منت سال ہوں اور منتنا کہا تھا نہیں نا وہ منت سال قرآن سننے سے پہلے بھی باز ہم نے کہا تھے نیک تھے یہودی مزہ پہ پورے باز کم تھے اب ہم نے قرآن سن لیا تم کو ہم نے ڈرا دیا تبلی کی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 اگر اگلی آیتیں ہیں نا ان کو بھی جنات کے مطالعے کرو تو مانا ٹھیک بنتا ہے وہ اللہ اور اگر نہ مستقیم ہوئے اوپر طریقے تو پلائیں کو پانی کثیر اس کا کوئی ربط ہے ماقبل کے ساتھ جنات کے اقوال کے ساتھ بالکل اس کا ربط نہیں کہ اگر مستقیم ہوئے طریقے سیدھے پہ تو پلائیں کے پانی کثیر میں اس کو وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا میں یہ تقریر کر رہا تھا خانپور تو سندھ کا ایک بڑا عالم آیا ساری سورج جن سنی. سنی تو میرے پاس آ کہنے کا کہ اللہ آپ کو جزاد مالس ہے میں تو اشکال کے اندر بہت بڑا ہوتا مسئلہ سارا حل ہو گیا میں نے کہا اشکال اسی طرح کہ ایسے ایسے مانا کرتے جاؤ کوئی پتہ نہیں چلتا جنات کے مختلف اقوال جو ہیں اب ان میں کوئی رق تو نہیں نا کوئی کسی کا کال کوئی کس بارے میں کی کس بارے میں کہ کس, کس بارے میں اب جو یہ ہے یہ آتے ہیں اس کا بھی بتا ہے کوئی رق نہیں لیکن ہم اس طرح کہیں گے کہ وہ اللہ وستقاموں کو ملا کل اوہے ایرا یا انا کے ساتھ پیچھے لوٹو انا حسان کیا لکھا تھا جی واہ کا مضمون اب ادھر لکھو واہی کا مضمون دوم واہی کا مضمون ہے دوم اب جب واہ کا یہ مضمون دوم ہوا اس کا اثر پڑے گا انہوں پہ تو مان یو ہوگا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہی کیے گئے ہیں میری طرف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 واہ اللہ وسکام لکھوی واہ کا مضمون دو اہل مکہ کو ترغیب الاسلام واہ کا مضمون دو اہل مکہ کے لیے ترغیب الاسلام اور انبمن انا ہوا ہے میری طرف اس بات کی وہی ہوئی تاکہ شان یہ ہے کہ اگر سیدھے چلیں قائم ہو جائیں سیدھے راستے پہ یہی اہل مکہ اگر قائم ہو جائیں اوپر کس کے سیدھے راستے پہ اسلام پہ البتہ پلائیں کہ ہم ان کو پانی کھسی کیونکہ کہا تھا گیا تھا مکے والوں پہ تاکہ آزمائیں ہم ان کو بیچ اس کے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 یہ بھی میرے پاس واحد کیا گیا مضمون اس مضمون کی واحد کی گئی کہ بے شک مسجدیں واسطے اللہ کے مساجد کے تین معنی ہیں جی مسجدیں بھی سجدے بھی مساجد کا منہ سیدھے بھی ہے اور مساجد کا منہ آزائے سجود بھی سجدے کے آزا ماتھا ہاتھ پاؤں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 حیا کرو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں نہ پکارو ساتھ اللہ کے کسی گھر کو واج نہ ہو لمبا کام عبد اللہ یہ واج کا مضمون کا ہے جی نمبر اتنی کا یہ بھی میری طرح واہ کیا ہے جی مضمون طارشان یہ ہے کہ ہر جا کے کھڑا ہوتے اللہ کا بندہ ساوت دیتا ہے اللہ کی طرح سمجھے تو قریب ہیں کہ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھیڑ لے باد کا منع مجھ تمی بھیڑ کر جاتے ہیں اے حضور جب دین کی دعوت دیتے تبلیغ نہ تو بس تماشا بنا لیتے کافی اس کے لیے مخالفت کے لیے کیا جاتے ایسے جمع ہو جاتے بھیڑ کر دیتے یا آپ عبادت کرتے نماز پڑھتے ایسے. ہو ایسے قریب ہے کہ ہو جائے اس کے بعد بھی کل ان باہد ربی یہ پرائز خاتم الانبیاء یہ جواب دیا ان کے تعجب کا پار تعجب کر کے جو بھیڑ کرتے ہیں نا جواب ان کے تعجب اور پرائز خاتم الانبیاء آپ پرما دیجیے سوائے اس سے پکار تو میں اپنے رب کو اور نئی شریک ٹھہرات ساتھ اس کے کسی کو فریدن دن اب کل اتنی لام لے کو فری دمبر کی تھی جی آپ فرما دیجئے بے شک میں نہیں مالک واسطے تمہارے نقصان کا نہ نبے کا کل اینی فرید نمبر تین اس تیسرے فریضے کے اندر یہ بتایا گیا کہ کافر لوگ حضور کو کیا کہتے تھے ایتے بے قرآن غیر حاضر ہو بدل ہو یا قرآن دوسرا لو یا کیا کرو اس کے اندر ترمیم کرو کچھ نہ کچھ ترمیم کرو تو حضرت نے فرمایا اگر میں ترمیم کروں تو خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو مجھے کون بچائے گا خدا کے عذاب سے دیکھو جی فریدہ نمبر تین آپ فرما دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں بچا سکے گا مجھ کو اللہ کے عذاب سے کوئی ایک اگر ترمیم کروں اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں سوائے اللہ کے کوئی جائے پنا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 اس کے پیغاموں کو مکمل ادا کرنا یہ ہے میرا فریدہ لیکن وہ میاں اللہ جس نے بے فرمانی کی نا اللہ کی اس کے رسول کی پینا نار جہنم یہ انجام ہے یہ انجام ایسی اس کے لیے نعر جہنم خال دینے ہے۔ عوض ہے حتہ زاروں مایوادوں یہ زجر ہے کہ حتہ حایت کے لیے اور اس سے پہلے عبارت معذوف ہے لا جزال للفر لا جزالون القفر یہ جو ضدی کافر ہے نا یہ ہمیشہ کفر پہ رہیں گے یہاں تک کہ جب دیکھیں گے نا اس سزا کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں پس ان قریب جان لیں گے کہ من آزا فنار کون زیادہ کمزور ہے بیت بار مددگار کے واقع لو ادادا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 آپ فرما دیجئے دیجیے انافیہ ہے نہیں جانتا میں آیا قریب ہے وہ قیامت جس کا وعدہ دیے جاتے ہوں یا کرے گا واسطے رب میرا مدت دراز تو حضور قیامت کے علم کو جانتے ہیں وہ اتنی تو ہم بھی جانتے ہیں قیامت یقینی آنی آئے لیکن تفصیلی طور پہ تائی کیا تفصیلی طور پہ تائی وہ تو کوئی نہیں جانتا آیا قریب ہے قیامت جس کا وعدہ دیے جاتے تم جب جا کرے گا واسطے اس کے میرا مدت دراز عالم الغائب اس سے پہلے ہوا مقدر ہے وہی اللہ ہی عالم غائب ہے پسنی مطلع کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو پسند کرتا ہے سے رسولوں سے تو ان کو بعض غیب پہ اطلاع دیتا ہے قول نہیں باز تفسیروں میں دیکھو کوئی روح المانی میں لکھا ہوا ہے باقی تفسیروں میں دے. پہلے بھی حوالہ دے چکا مگر جس کو پسند کرتا ہے رسولوں سے بعض غیب پہ اطلاع دیتا ہے لیکن ذرا غور فرمائیے غیب پہ جو اطلاع دیتے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے تو حضور کے پاس جب وہی لاتا تھا نا جبری تو وہی کے دوران چار فرشتے پہرہ دیتے ہیں جب وہی لے آتا جبریل نا اور حضور کے سامنے وہی پیش کرتا کتنی فرشتے پارا دیتے جبریل کے علاوہ چار فرشتے پارا دیتے تاکہ شیطانوں کو قریب نہ آنے دے یہ شیطان بڑے بدماش ہیں وہ جیسے اوپر جاتے نا سننے کے لیے اسی طرح حضور کی بہت سننے کے لیے بھی آ جاتے کہ کوئی لب سن کے لوگوں کو بتائیں کہ انتے. چار فرشتے ہوتے ہیں ڈنڈا مارتے کے ان کو بالکل کرگی بنانے دیتے یہ حفاظت وہی کی, کی جاتی تھی دیکھو جی فائن نہ ہو یس لو کو ممبین یا ہے تو روک کی حفاظت واہ تو روپ حفاظت واہ وہی کی حفاظت کے طریقے پستا کی وہی اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے مم بین یادائے اس رسول کے آگے مین پال پیس رسول کے کیا پیچھے راسدا چوکی دار یہ چار تھے جی چوکی دار وہیج کے کی حفاظت کرتے ہیں یاسلوں کو بھیجتا ہے آگے حضور کے اور پیچھے آپ کے چوکی دار لے یا لاما حکمت حفاظت تاکہ جان لے اللہ تعالی اس بات کو کہ تاکی پہنچا دیا فرشتوں نے پیغام اپنے رب کے مکمل پہنچا دیے کہ شیطان کا دخل نہ ہوا تاکہ جان لے اس بات کو کہ تاکہ پہنچا دیے کس نے فرشتوں نے پیغام اپنے رب کے نبی کے پاس وہ اور یاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس چیز کے ندیے ان کے فرشتوں کا بھی یادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وا ساک اللہ چیندا اور شمار کیا ہر چیز کو بے بار عدد کے عدد کا معنی یہ کہ پوری وہی پہنچائی کیا ایک بھی کمی دی عدد کے لحاظ سے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلّی ہر چیز کے پیدا کرنے والا